ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أَيَحْسَبُ الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فَجْعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنثَى لَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى نہیں نہیں جب روح حسنی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا ہے اور یقین ہو جائے گا کہ یہ وقت جدائی ہے اور پنڈلی سے پندلی لپٹ جائے گی آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی بلکہ لایا اور روگردانی کی پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا افسوس ہے تجھ پر حسرت ہے تجھ پر وائع ہے اور خرابی ہے تیرے لیے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا پھر وہ لہو کی پھٹکی ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کی اور درست بنا دیا پھر اس سے جوڑے یعنی نر و مادہ بنائے کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں کہ مردہ کو زندہ کر دے سامعین اب ان کی تفسیر سماعت کیجیے عالم نزع کا ذکر یہاں پر موت کا اور سکرات کے عالم کا بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت حق پر ثابت قدم رکھے آیت میں موجود لفظ کلہ کو اگر یہاں ڈانٹ کے معنی میں لیا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ اے ابن آدم تو جو میری خبروں یعنی میری باتوں کو جھٹلاتا ہے وہ درست نہیں بلکہ ان کے مقدمات تو تو روز مرہ کھلم کھلا دیکھ رہا ہے اور اگر اس لفظ کو حقن کے معنی میں لیں تو مطلب اور زیادہ ظاہر ہے یعنی یہ بات یقینی ہے کہ جب تیری روح تیرے جسم سے نکلنے لگے اور تیرے نرخرے تک پہنچ جائے تراقی جنگ عہد اور ان کی ان ہڈیوں کو کہتے ہیں جو سینے پر اور موڈوں کے درمیان میں ہیں جسے ہاس کی ہڈی کہتے ہیں جیسا اور جگہ اللہ نے فرمایا فلاؤ بلغت الحقوم سے صادقین تک فرمایا ہے یعنی جب کہ روح حلق تک پہنچ جائے اور تم دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے بس اگر تم حکم الٰہی کے ماتحت نہیں ہو اور اپنے قول میں سچے ہو تو اس روح کو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس مقام میں اس حدیث پر بھی نظر ڈال لی جائے جو بس ربنی جہاش کی روایت سے سورہ یاسین کی تفسیر میں گزر چکی ہے تراقی جو جمع ہے ترقوۃَََ ان ہڈیوں کو کہتے ہیں جو حلقوم کے قریب ہیں اس وقت ہائی دہائی ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرے یعنی کسی طبیب وغیرہ کے ذریعے شفا ہو سکتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فرشتوں کا قول ہے یعنی اس روح کو لے کر کون چڑھے گا رحمت کے فرشتے یا عذاب کے اور پنڈلی کے پنڈلی سے رگڑا کھانے کا ایک مطلب تو ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے یہ مروی ہے کہ دنیا اور آخرت اس پر جمع ہو جاتی ہے دنیا کا آخری دن ہوتا ہے اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے جس سے سختی پر سختی ہوتی ہے مگر جس پر رب رحیم کا رحم و کرم ہو دوسرا مطلب اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مروی ہے کہ ایک بہت بڑا امر دوسرے بہت بڑے امر سے مل جاتا ہے بلا پر بلا آ جاتی ہے تیسرا مطلب حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے یہ مروی ہے کہ خود مرنے والے کی بے قراری اور شدت درد سے پاؤں پر پاؤں کا چڑھ جانا مراد ہے پہلے تو یہ ان پاؤں پر چلتا پھرتا تھا لیکن اب ان میں جان کہاں اور یہ بھی مروی ہے کہ کفن کے وقت پنڈلی سے پنڈلی کا مل جانا مراد ہے چوتھا مطلب وحاق رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی مروی ہے کہ دو کام دو طرف جمع ہو جاتے ہیں ادھر تو لوگ اس کے جسم کو نہلا دھلا کر سپر دکھا کرنے کو تیار ہیں ادھر فرشتے اس کی روح لے جانے میں مشغول ہیں اگر نیک ہے تو عمدہ تیاری اور دھوم دھام کے ساتھ اگر بد ہے تو نہایت برائی اور بدتر حالت کے ساتھ اب لوٹنے اور قرار پانی کی جگہ رہنے سہنے اور پہنچ جانے کی جگہ کھچ کر جانے اور چل کر پہنچنے کی جگہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے روح آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے پھر وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ اسے زمین کی طرف پھیر لے جاؤ میں نے ان سب کو اسی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں لوٹا کر لے جاؤں گا اور پھر اسی سے انہیں دوبارہ نکالوں گا جیسے کہ برا رضی اللہ عن کی لمبی حدیث میں آیا ہے جس کا ذکر سور آراف کی آیت نمبر چالیس کی تفصیل میں گزر چکا یہی مضمون اور جگہ بیان ہوا ہے یعنی سورہ نعام کی آیت نمبر اکیانو میں جس میں اللہ نے فرمایا وہ القاح رف اوقابید الخر آیا وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہیں وہی تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے پاس فرشتے بھیجتے ہیں یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے فوت کر لیتے ہیں اور وہ کوئی قصور نہیں کرتے پھر سب کے سب اپنے سچے مولا اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یقین مانو کہ حکم اللہ ہی کا چلتا ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والے ہیں پھر اس کے بعد اس کافر انسان کا حال بیان ہو رہا ہے جو اپنے دل اور اپنے عقیدے سے حق کا جھٹلانے والا اور اپنے عمل سے حق سے روگردانی کرنے والا تھا جس کا ظاہر و باطن برباد ہو چکا تھا اور کوئی بھلائی اس میں باقی نہیں رہی تھی نہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی دل سے تصدیق کرتا تھا نہ جسم سے عبادت الہی بجا لاتا تھا یہاں تک کہ نماز کا بھی چور تھا ہاں جٹلانے اور منہ مو موڑنے میں بے باک تھا اور اپنے اس ناکارہ عمل پر اتراتا اور پھولتا ہوا بے ہمتی اور بدعملی کے ساتھ اپنے والوں میں جا ملتا تھا جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وہ ادن قلب و موم قل یعنی جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو خوب باتیں بناتے ہوئے مزے کرتے ہوئے خوش خوش جاتے ہیں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا یہ نہو کیا نفی اہل ہی یعنی یہ اپنے گھر والوں میں شادماں تھا اور سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اسے لوٹنا ہی نہیں ہے اس کا یہ خیال محض غلط تھا اس کے رب کی نگاہیں اس پر تھیں پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دھمکاتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خرابی ہو تجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر کے پھر اتراتا ہے جیسے اور جگہ فرمایا ذخل عزیز الکریم یعنی قیامت کے دن کافر سے بطور ڈانٹ کے اور حقارت کے کہا جائے گا کہ لے اب مزا چک تو تو بڑی عزت اور بزرگی والا تھا نیز فرمان ہے قلیلاً انکم مجرمون کچھ کھا پی لو آخر تو بدکار گنہ گار ہو اور جگہ ہے شئتم من مندون جاؤ اے کافرو اللہ تعالی کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو وغیرہ وغیرہ غرض یہ ہے کہ ان تمام جگہوں میں یہ احکام بطور ڈانٹ ڈپٹ کے ہیں سعید بن جبر رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ آیت اولا فولہ کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو فرمایا تھا پھر قرآن میں بھی یہی الفاظ نازل ہوئے ابن عباس صدی اللہ عنما سے بھی اسی کے قریب قریب نسائی میں موجود ہے ابن ابی حاتم میں قطع رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ کے اس فرمان پر اس دشمن الہی ابو جہل نے کہا کہ تو مجھے دھمکاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم تو اور تیرا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے والوں میں سب سے زیادہ ادی عزت میں ہوں فرماتے ہیں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا یعنی موت کے بعد زندہ نہ کیا جائے گا اسے کوئی حکم اور کسی چیز کی ممانعت نہ کی جائے گی ایسا ہرگز نہیں بلکہ دنیا میں اسے حکم ممانعت اور آخرت میں اپنے اعمال کے بموجب جزا و سزا ضرور ملے گی مقصود یہاں پر قیامت کا اثبات اور منکرین قیامت کا رد ہے اسی لیے دلیل کے طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان در اصل کی شکل میں بے جان و بے بنیاد تھا پانی کا ایک ذلیل قطرہ تھا جو پیٹ سے رحم میں آیا پھر خون کی پھٹکی بنی پھر گوش کا لوٹھڑا ہوا پھر اللہ تعالی نے شکل و صورت دے کر روح پھونکی اور سالم آبا والا انسان بنا کر مرد یا عورت کی صورت میں پیدا کیا کیا وہ اللہ تعالی جس نے نطف ضعیف کو ایسا صحیح القامت کبھی انسان بنا دیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اسے فنا کر کے پھر دوبارہ پیدا کر دے یقیناً پہلی مرتبہ کا پیدا کرنے والا دوبارہ بنانے پر بہت زیادہ اور بطور اولا قادر ہے یا کم از کم اتنا ہی جتنا پہلی مرتبہ تھا جیسے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ اللہ ہی ہر چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہیں اور وہ اللہ پر بہت زیادہ آسان ہے عیسائد اس کے مطلب میں بھی دو قول ہیں لیکن پہلا قول ہی زیادہ مشہور ہے جیسے کہ سورہ روم کی تفسیر میں اس کا بیان اور تقریر گزر چکی ہے واللہ اللہ عالم سامعین الحمد للہ صورت القیامہ کی تفسیر مکمل ہوئی